اگر ہم سننے والوں کی ملاقات مشہور شاعر اور فلم پروڈیسر ڈائریکٹر نقشب سے کروا رہی ہیں نقشب صاحب نے اپنی فلمی زندگی میں شہرت فلم زینت کی قوالی آہیں نہ بھری شکوے نہ کیے سے پائی اور پھر جکے بعد دیگرے بہت سے فلموں کے لیے گانے لکھے جو بہت مقبول ہوئے آپ نے نتیجہ محل شہید ایکٹریس نغمہ اور زندگی اور طوفان جیسی مشہور فلموں کے لیے گانے لکھی ہیں پاکستان ناکر آپ نے اپنی فلم فانوس بنائی جس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی آپ خود ہیں فلم فانوس آپ نے انگریزی، اردو اور فارسی زبانوں میں بھی بنائی ہے اس امسلیم آپ کی ملاقات نقشب سے کروا رہی ہیں نقشب صاحب آسمل کے بڑی خیشوی آپ تھیرے شاعر اس سے پہلے کہ ہمارا موضوع گفتگو کچھ بن سکے مجھے ایک شاعر صاحب کا شعر یاد آ گیا وہ تھے ڈپٹی کلیکٹر انہوں نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ فن شاعری منحوس ہے شعر کہتے کہتے ہمیں ڈپٹی کلیکٹر ہو گیا تو یہاں تھوڑا سا تصرف سے اگر کام لیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ شعر کہتے کہتے نقش ڈائریکٹر ہو گیا تو آپ کو اپنی فلم فائنس کے بارے میں لوگوں کی پسند اور ناپسند کی گعلم ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے تو آپ کے اندازے کہاں تک پورے ہوئے سلیمیہ فلم فانوس ایک میں نے بالکل نئے قسم کا تجربہ کیا ہے میں یہ چاہتا تھا کہ یہ فلم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح سے پیش کروں جس طرح سے کہ امریکہ کی فلمیں بغیر گانے اور بغیر ناچ کے آتی ہیں یہ مجھے ہرگی ظلم نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ اس قسم کی فلموں کو پسند نہیں کرتے اور وہ ہر وقت رقص اور موسیقی اور ناچ ہی دیکھنا چاہتے ہیں باہر جب یہ فلم جائے گی تو اس میں جتنے رہے سہے گانے ہیں وہ بھی کٹ جائیں گے <تصفح> دیکھیں نا باہر سے جتنی فلمیں آتی ہیں ان میں دو قسم کی فلمیں ہیں ایک جو میوزیکل ہوتی ہیں جس میں موسیقی موسیقی ہوتی ہے اور ایک دن میں کہانی ہوتی ہے یقینی طور پر جب گانا یا ناچ آتا ہے تو کہانی اسی جگہ ٹھہر جاتی ہے جی. باہر ملکوں کے لیے اگر ہم گانے اور ناچ فلموں میں ڈال دیں تو وہ کہانی کو روک دیتے ہیں اور اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اسی لیے آج تک ہماری کوئی فلم آ, بین الاقوامی مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہو سکی دو سین چلے اور ایک گانا آ گیا تین سین چلے اور ایک ناچ آ گیا میں نے نقشہ صاحب سے یہ دریات کیا تھا کہ آپ کے اندازے کہاں تک پورے ہوئے میاں میں نے عرض تو کیا کہ میں نے یہ فلم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بنائی ہے اور میرے اندازے صرف اسی وقت پورے ہوں گے یا ناکام ہوں گے جب یہ فلم بہار مثلاً ایران انگلینڈ امریکہ جاپان وہاں چلے گی اور کس قدر مقبولیت لے کر آتی ہے اور کس قدر روپیہ لے کر آتی ہے اسی وقت بتا سکوں گا مجھے دا. یہاں کی مارکٹ سے اس قدر مایوسی ہوئی ہے کہ دا. میں سوچتا ہوں کہ آئندہ دو چار گانے یا ناچ کی فلم نہیں بلکہ دس بیس ناچ اور پچاس سو گانوں یہ فلم بنا دی جی آگے لوگ آرام سے بیٹھے ناچ دیکھے جائیں جی صاحب آپ کی فلم فارمر جو ہے اس میں کون سا حصہ میرا مطلب ہے میوزک کا حصہ اسٹوری کا حصہ یا پرزینٹیشن کا حصہ یا پرفارمنس کا حصہ نسبتاً زیادہ کامیاب نہیں رہا دیکھیے نا میں نے جس خیال سے لکھا اور جس خیال سے فلمایا اس کو جب پبلک کے ساتھ دیکھا تو بالکنی سے اسی طرح کا ریسپانس ملا جو میں نے جس خیال سے جس تصور سے کہ فلمایا تھا لوور کلاس البتہ بہت سی چیزیں نظر انداز کر گئی اور اس میں وہ لذت نہیں لے سکی مجھے فلم دیکھنے والوں کی طرف سے بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑا اور جب میں نے انہیں فلم سے ہی جواب دیا تو وہ قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ چیز ہم سے نظر انداز ہو گئی جس کی ذمہ داری ایک ڈائریکٹر پر یا لکھنے والے پر ہلکی زائد نہیں ہوتی قطع کرامی معاف فرمائیے نقشد صاحب ایک چیز کچھ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ وہ یہ تھی کہ اگر وہ جیتی جاتی ایک عام قسم کی لڑکی تھی تو جب وہ اوپر جھروکنے سے کودتی ہے تو مر کیوں نہیں گئی یا اگر وہ روح تھی تو اسے کس طریقے سے ملا کرتی تھی سلیمیا روح کہاں تھی وہ تو ایک لڑکی تھی ہاتھ پاؤں والی جو بار بار اس کے قریب آئی ہے اور بار بار اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا سانس کی خوشبو اس نے سونگھی ہے اور محسوس قربت محسوس کی ہے ایک لڑکی اس قدر اپنی محبت میں میں نے ارض کیا نا کہ جب اس نے والدہ سے کہا کہ امی آپ رہنے دیجئے ہم دیکھ لیں گے یہ دیکھ لیں گے جو ہے بڑا لمبا کہا ہے لڑکی نے اور اس میں دیکھ رہی ہے اور اس کو ہر طرح سے آزما کر یقین دلا کر اگر وہ وہاں ٹاور سے اس وقت نہ کودتی تو پھر لڑکا کس طرح سے وہاں سے کودنے کے لیے آماد ہو جاتا اور جب وہ جان دینے کے لیے لڑکا تیار ہو گیا تو لڑکی کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اکشر صاحب وہ کودنے کے بعد بچ کیسے گئی جی وہ تو اب تک گھر بیٹھی ہے وہ کہاں بچنے کا سوال کیا پیدا ہوتا وہ تو مارے گئے ہم تھا نہ وہ تو بالکل ابھی آرام سے ہیں سب لوگ یہ <laughs> <laughs> تو آپ کی فلمی دنیا کی باتیں تھیں میں کچھ خیالی دنیا کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت سے شائقین منتظر ہوں گے کہ آپ سے آپ کا کلام سنا جائے تو بھی آپ مایوس نہیں سلیم نے ایک بات عرض کروں کہ شعر شاعری اب ہو گئی ہے صرف فلم کی حد تک تو تازہ کہنا اور کچھ تازہ کہنا اول تو بھول چکا ہوں مدتوں کی باتیں ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی آپ اشہار کرتے ہیں تو ایک دو چار شعر پڑھ دیتے کا ملازف ملاد جی تیرے لیے یا رب یہ بڑی بات نہیں ہے تیرے لیے یا رب یہ بڑی بات نہیں ہے مانا کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہے بہت خوب بہت خوب تیرے لیے یا رب یہ بڑی شملہ برمان فو کے بدو نام ہوئے ہم تیری خاطر اور سد شکر کے تو واقف حالات نہیں ہے بہت خوب بہت دو شہر تھے نفسر صاحب اشعار کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی پسند کا کوئی فلمی گانا بتائیے تاکہ وہ بھی ہم اپنے سننے والوں کے لیے پلے کر سکیں میں نے عرض تو کیا نا کہ فانوس کا آجا دل گھبرایا مجھے بہت, بہت پسند ہے اور پسند نہیں ہے بلکہ بہت پسند of the dark. نفسر صاحب میں بطور خاص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو اپنا قیمتی وقتی عائت فرمایا ہائی سنز بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں یہ توفہ پیش کیا ہے اس میں ان کے کچھ بلب ہیں یہ آپ کی کارگر فکر میں انجم ڈھالنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں زندگی میں روشنی پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر بہتر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ